سورت الفت تمہیلی باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے سلح حدیبیہ کے بعد اس کی جو تاریخی پسمنظہ اس لفظ کے چند جملے کیفایت کریں گے سن پانچ میں غزوہ آزاد کے بعد یہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ اب قریش میں وہ دم نہیں رہا کہ اب دوبارہ وہ تم پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں لن تنزو قریش بادہ آم تم ولا کن کم اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا وہ انیشیٹو حضور نے لیا ہے سن چھ میں آپ نے عمرے کا احرام باندھا اور آپ کے ساتھ چودہ سو عام طور پر بیان ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں اٹھارہ سو صحابہ احرام باندھ کر چلے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں یہ گویا کہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اب پریش کرتے کیا ہے آپ احرام کے لیے اپنی منزل بدل کرتے ہوئے پہنچ گئے حدیب گیا وہی جگہ جہاں پر فلسلہ ہوئی ادھر قریش کے لیے جو ہے ان کی جان پر بن گئی پہلی بات تو یہ کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روک دیں یہ عرب کی روایت نہیں تھی دوسرا یہ کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دن ہوئے آئیں شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا ان کی شکست ہو گئی تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے ایک طرف تو وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے وہاں ان کو روک لیا گیا خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا پھر حضور نے بیٹھ لی وہ بیت الل الموت کہلاتی ہے بیت اللہ الفرا یا بیت الل موت اور اس کا نام ہے بیت رضوان ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیٹھ کی کہ اب یہاں جانے دے دیں گے اپنی سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں جانے قربان کر دیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب وہاں یہ خبریں پہنچی اور انہوں نے کچھ اور اندازہ کر لیا تھا یہ تو بڑے سرفرے لوگ معلوم ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی جو ہے بھاگنے والا نظر نہیں آتا یہاں سے تو پھر یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ آپ کو سلاح کریں پھر سلح ہوئی سلاح ادے ہو دیا لیکن وہ بڑی انکول سلح تھی اس میں مسلمانوں کے لیے ہمیلیشن تھی اس لیے کہ یہ طے کر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینے سے واپس آئے مکے تو اسے مکے والے واپس نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی مکے سے مدینے جائے گا تو واپس کرنا ہوگا اور وہاں پر ہو بھی یہ گیا ابو جنگل صحابی تھے جن کو کہ اسی نے جو کہ وہاں سے سلاح کے لیے مستشرد کرنے کے لیے آیا تھا سہیل بنام اس کا ہی بیٹا اے اس وقت وہ پہنچ گیا لیکن سلاح کے وہ کامگار لکھے جا چکے تھے اس نے مابیلا بچایا مسلمانوں مجھے پھر قسائیوں کے حوالے کر رہے. حضور نے فرمایا کہ ابو جندل تم سبر کرو جو وعدہ ہم کر چکے ہیں ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے بارہ اس کو حضور نے اگرچہ صحابہ تو اس درد دل تھے کہ ہم یہ دم کر سلا کیوں کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو باہر یہ بھی کہہ دیجئے کہ دادا قرب جو انہیں حاصل تھا حضور سے اس کی بنا پر ان کی یہ ہمت ہو گئی کہ آپ نے وہ سوال جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری عمر پشتا پھچتاتے رہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ نے مسکرا کر جواب دیا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر ہم یہ کیوں دب رسولا کر, کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری عمر پچھتا لیکن یہ بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ صلح نامہ لکھا گیا حضور ڈکیچ کرا رہے تھے حضرت علی کاتب تھے لکھ رہے تھے تو حضور نے فرمایا یہ صلح نامہ ہے لکھو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین وہ سہیل بناموں نے اعتراض کر دیا کہ نہیں نہیں یہ اگر ہم اس پہ لکھے گی ظاہر بات ہے صلح نامے پر تو دونوں فریقوں کے دستخط ہوتے تو میں دستخط کروں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ورنہ اس عبارت کے روسے جب اس کے نیچے میرا بھی دستخط آئیں تو میں نے مان لیا تو حضور نے اس پر بھی مسکرا کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن اے علی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لظ مٹا دو وہاں سے لکھ دو یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ اب دیکھیے اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ امر و فوق الادب لیکن یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ہوا غیرت دینی ہمیت دینی کی وجہ سے حضرت علی نے بھی کیا حضرت اوبر نے بھی کیا دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے صلاح ہوئی ہے اور مسلمانوں کے دل اگر تھے اس پہ بہت ہی رنجیدہ تھے اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہیں ارام کھول دیے گئے وہی قربانی کے جانور جو ہے تو اب اس پر جو ہے یہ آئسورت اتری ہے اور پہلا لفظ یہ ہے انا فتح نا لک فتح مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے کہ تم جسے سمجھ گئے ہو کہ دب کر سلاح کی ہے حقیقت حال کے اعتبار سے تو ہے محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح آٹا آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں روشن فتح کس اعتبار سے کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ مصالحت کی صلح ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان وہ ایک دوسرے کو ریکنائز کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے ریکنائز کر لیا محمد از اے پاور ٹو ویکن ود اور یہ بہت بڑی بات ہے قریش نے تسلیم کیا اور تسلیم کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح عظیم ہے اننا فتح لگ مبین الیکف الحمۃ ماتا آپ خراب اب دیکھیے ضم کا لگ یا پھر دوبارہ آ گیا تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پچھلی ہوئی آپ کی کوئی کوتاحیاں یا گناہ یا جو بعد میں ہوئی وہ یم جو پیسے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے وہ ٹم نعمت ہوں الح اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اقمام فرما آپ پر وہ کا سرا کا مستقیمہ اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف اب یہ ہے پھر ایک اشکار پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں پھر یہ کہ تمام اہل ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہل ایمان کو بھی حضرت ابوبکر کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے اٹھارہ برس ہو گئے تو اب ان کے معنی کیا ہو گئے تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں یہ تو اب میں تفتیر بنی جا سکتا میری توجہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد میں کر چکا اور کی کہ یہ جو جدوجہد ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کو تاہی کسی طرف سے ہوئی ہے چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے سائیب اعمان کی طرف سے ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے ان سب کی اب اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے گا یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو کور کر جائے گی اور یاد دیا گا سراقم مستقیم اب آپ کی یہ جد و جہد بالکل سیدھے تیر کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا بلکہ آپ کی یہ جد اللہ کے دین کی اقیات کی جد و جہد اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے سیدھی اپنے ہدف کی طرف بڑھتی چلی جائے گی چناتے یوتما نعمتوں وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں ارم اطمل تو القم دین و اطمن تو القم نعمتی و ردی تو تو دین کا اتمام ایک تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے شریعت پوری ہو گئی لیکن اس سے تکمیل نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی ایک عملی ڈیمانسٹریشن بھی مکمل نہ ہو ہماری ڈیمانسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بالف قائم ہو جائے تو اتمام نعمت جو ہے وہ صرف کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کا آ جانا اس سے وہ اتمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ایک نمونہ جو ہے اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے اس کا نمونہ سامنے آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ اب یہ جد وجہ آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اصل ہدف یعنی اظہار دین نئی رو الدی نے اور یہ آج آ جائے گی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجا ہی آپ کو محمد اس لیے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جوہ تب تیر کی طرح سیدھی جائے گی اللہ نے ساری اگلی پچھلی اگر کوئی اس میں کبھی کوتاہیاں رہ دیں گے کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے ان سب کی تلافی کے لیے یہ فصح مبین آپ کو عطا کر دی ویم اللَّهُ اللہ الرسن وَاللَّهُ اللہ آپ کی مدد کرے گا ایسی مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو بڑی زبردست مدد ہو سکینتھی قروب المومن لسداد ایمان معنی وہی ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر اللہ جرود بات ہے کہ اس میں تو کیفیت یہ تھی کہ جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانے دینے کے لیے اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کیا تھا تبھی تو اس کے لیے آبادہ ہوئے پھر یہ کہ ان کے اندر نظم اور ضبط کا یہ عالم کہ کوئی ایک سس بھی حق میں نہیں تھا کہ یہ, یہ سلح یہاں اس وقت ہو لیکن محمد رسول اللہ ان کی اطاعت اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہاں ہوا ہے اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شہباز کو عجیب نبی کوئی ایک سس بھی نہیں تھا اس کے حق اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب سلاح ہو گئی مکمل آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو احرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو کوئی نہیں اٹھا ایک منٹ دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھو بھائی اب ہو گیا بات متو ہو, ہو گئی اب یہی احرام کھول دو کوئی نہیں اٹھا تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا آپ دلگیر ہو کر دل گرشتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے امر مومن آپ کے ساتھ تھی ان سے جا کر کہا میں نے تین مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے اٹھو اٹھو احام کھول دو کوئی نہیں اٹھ رہا انہوں نے کہا مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں آپ اپنا احرام کھول دی بس آپ آئے باہر آپ نے قربانی دی حرام کھول دیے اس پر افسر اٹھے یعنی اصل میں وہ سب کسان منتظر تھے کہ کیا حضور ہماری کوئی ہمارا امتحان لے رہے ہیں یہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یا حالت منتظر شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے شاید حالات بدل جائے لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کر کے ہم نے رام بازا ہوا یہاں کیسے کھول دے رہا ہوں لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقع جو تھا وہ اسی لفظے میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہے وہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں موقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو غالب کریں هو ندی اندر الصقیلت فیقنو بل مومن علی اسداد امام الما مان املی اللہ جنوج اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے وکان اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے لیکن اس کے علم اب المومنا جنناات تربیم کہتے لنہار تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں نظریاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بھائی کب پھر آن ہوں آتے ان سے ان کی برائیوں کو بکان اظہار کائند اللہ فوض العظیمہ اور یقیناً یہی شہر اللہ کے نظریے بڑی کامیابی بھائی افضل منافقین اب المنافقات اب المشرقین اب المشرقات یہ الفاظ بہت مشابے سورہ اذاب کی آخری آیات کے اور سورہ احذاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن پانچ میں نادر ہوئی اور یہ سن چھ میں نادر ہو رہی ہے تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے اور اور اللہ صدا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں الحمد دائرۃس وصل میں تو ان کے اوپر ہے مسلط برائی برائی کا دائرہ وغضب اللہ علیہم اور اللہ کا اللہ غزم ہوا ہے ان پر و لانحم نے ان پر لانت فرمائی ہے وہ جہنم اور ان کے لیے تیار کیا ہوا جہنم کو وسات و سیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی ولی اللہ جنوب سماوات وا آسمانوں اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وہ کان اللّہ و اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے پہلے آیا تھا علیمن حکیمہ اب عزیز الحکیمہ انص اللہ کا شاہدم و مبشرم و نظیرہ نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر وہی شاہد گواہی دینے والا یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی قیامت میں کھڑے ہو کر عدالت میں پروزیکوشن وٹنس کی ایس سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ان کے ذمہ ہے فقہ فیضا جے نام انکل ان بے شہید ان کا ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر یہ تم ان مل رہا تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر بتواز ضرور اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو توقیر کرو بسبح بک رقم اور اللہ کی تم تصویر کرو صبح شام یہاں دیکھیں اس آیت میں رسول ہی اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو پھر رسول کے لیے بتواس ضرور اور اللہ کے لیے سب بکرکم وسیلا اس کی تصویر بیان کرو صبح شام ان ندین <اللَّه> وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیت کر رہے ہیں ید اللہ فوقۂ <عَدِهِم> اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فَمَنْ نہ فَإِنَّمَا فن نما ین تو جو کوئی بھی اس بیت کی خلاف ورزی کرے گا اس کو توڑے گا اس کا سارا ببال اسی کے اوپر ہوگا ومن اوفا بما احد اللہ اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے فصیح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عظیم عطا فرمائے گا اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کا تعلق جوڑ لیجیے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو گیارہ تھی قرآن اللہ نے علیہ ایمان سے ان کی اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے فسط یہ بیع ہو گئی ہے بیع و شرح ہو گئی ہے فستب شروب بے کم الزیبا خوشیاں مناؤ جشن مناؤ اس بیع پر اس بیع پر اس سودے پر جو تم نے کیا ہے اس سے بہتر سودا کوئی نہیں اچھا یہ بیع تو ہوئی بندے اور اللہ کے مابین فرض کیجیے جو میں بیعت کر رہا ہوں اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے یہ کیسے کس کو دوں یہ جان اور مال کس کے حکم پر دوں کس کے کہنے پر دوں کہاں مال خرچ کروں ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان اب وہ انسان اس وقت ہے محمد ادال رسول اللہ صلی اللہ علیہ بی اللہ سے بیعت محمد سے محمد اللہ کے رسول ہیں وہ بتائیں گے کہ اس طرح بال خرچ کرو اس طرح جان لگاؤ یہ جی وقت آ ہے جان لے کر میدان میں آ جاؤ جان ہتھیلی برق کو میدان میں آ جاؤ لہذا جو بے اللہ سے ہوئی ہے عید اللہ اس کے لیے بیس محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے اور یہ عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کوئی سودا کرتے تھے پھر وہ مسافہ کرتے تھے ہاتھ ملاتے تھے ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سودا ہے پکا ہو گیا اب پیچھے نہیں جا سکتے آپ. جب تک مسافہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس کو تبدیلی کر سکتا ہے لیکن مسافہ جو ہے وہ اتنے کے لیے لہذا یہ بیٹھ اب محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جان اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق جو آپ حکم دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے جب چاہیں رسول فرمانے یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد الرسول اللہ سے اچھا اس میں جو یہ فرمایا کیونکہ یہ تین فریق ہو گئے اللہ بیٹ کرنے والا اور جس کے ہاتھ پر بیٹھ کی گئی لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ ہے تین فریق ہیں اس کے ایک حضور کا ہاتھ جس پر بیٹھ کرنے والے کا ہاتھ آ گیا اللہ نے فرمائے تیسرا ہاتھ بھی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ید اللہ فقا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر اس بیعت کے اندر اندر نزیرہ یوباول نما یوبا یول اصل میں تو میں اور بیعت جو ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے فسطرو میں بے کم لدی با یا تم باب کے اندر بھی وہ آ گیا تم نے جو بازار باہ بھی یہ کیا ہے بے او کا معاملہ تو کچھ کھویا بناؤ وہی باب مفاد ہے وہ یوبا یو ان لدی نے یوبا یو اے نبی جو آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں جو اللہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ فوقۂ اللہ ان کے ہاتھوں کے اوپر